بناو روشنی ختم کرا دین کا نظام قانون تعلیم یہ سارا ختم کر اپنا دیا جسل آپ دیا گا میں او شہباد سارے میں شرطیا کہنا جو ملک چکلے چلتے فلم اپنا بےتی کاروبار بغیرتی دے اپنے ہاتھی دے لے میں دعوی کرنا کہ یہ بغیرتی اور حرام زدگی کے اتنے اپنا پیسہ کر دے لے جنہوں نے آخر دین میں ٹھیکے دزرگ میں دین رقم دیں سارے کیوں نال مال کٹا ہوں خزانہ کٹا ہوں فلم کروڑا روپے سدانے سدا لیت پیسہ جا رہا ساری پاکر جیب ڈرائی ونڈ والے خدم لینی جیب میں تو ہر کسے پوری قوم کی جیب چزانے پیسہ پہ جاندہ اور خزانے کنجر بن گی سچی دس ہر بندہ کنجر بناو چاہیے حصہ پائی کھڑا کہ نہیں اے یہ ہو جام کفر اج کیوں کنجروں تیار کر رہے ہیں روزانہ اپنے پیسے لوگ بین چوت نے ہرا جو کر لیا چلتا پیا بس دس لکھو تو نماز پڑھو لانتی جنہیں چر اسلام دا نظام نہ کوئی نماز کر کے میرے نبی یاد کرنا پیاتیا ہونا یہ دیکھا نقلوں کے دور رکھے سربی صحابہ نے جہاز سے زور رکھا جی پتا کوفر شکنجے دنیا نو کٹیے تا جہاں دیپ دیا تے چلن گے جاری نہیں ہند میں سجدے کی اجازت نہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد میں تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد اقبال کرد خوش ہے مر نماز میم بھی سجدے کردہ جو میرے آڈر نہ جائز نہ جائز ہر حرام سدگی سر اگ سی رابطہ کو سٹ بھی لوگ کہا نقصان ہو لگا ہوگا تین اوگر اکبر فرمانا یہاں جو آج پھستا ہے وہ کل سیاد ہوتا ہے وہ کہ سکول آج فستا ہے نا وہ پڑھ جاتا ہے وہ کل سیاد ہوتا ہے آج شکار شکار بنتا ہے फिर एक कई बाज सारे उल्लुआ टोले बैठे तू मैं चिड़िया ये वो हनेर कुडन जो के है अकल मत दे बैठे चो किता मन समिया लुटी जाते خوبصورت خوبصورت. پڑھانا حرام حرام. لانت پہ جی لاؤ مولبی نو بچہ نہیں میں قرآن پڑھا حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اتنے یاد نہیں ہوگا جنگ بڑا ڈائمنڈ فورم کا مینجر وہ میری کیست سن کے ہکا بکا ہو پینٹ شرٹ گیا کر دستے آپ کو تعلیم کے بہت خلاف ہے تو میری روشنی کیسے ہوگی روشنی میں کرنا کہ حضرت صاحب میں سوال کی میں کہ لونڈے بال بالٹی نے بچہ نہیں وہ تو خراب کر دے گا میں خرابی اپنی کام ہے قرآن خدا دے لکھنا پیا وہ نہیں جی نہیں وہ تو میں لاڈے باز قرآن پڑھاوے گوارا نہیں ماں چوت نا ساری دتی شاطان نہیں پڑھا تو سکھا شکالی کرنٹ لگ جائے نا کسی بندہ جا. <متحدث> جانا <متحدث> <حل. حل. متحدث> <متحدث> جا جا مار وہ تار جڑیا دوسرا آس لوگ تیسرا ہاتھ لا رہے دنیا اکتار ہم چلتے پھرتے مرتا ہے اور جی مردے نو فکر نہیں تھی کتنے پہ جاندی ہے جاندھی ہے برا کی پیا کرتا ہے کوئی اج اردے والا کام ہے کوئی سونے کے پانی لا لکھا پکی پیٹی گل جے تاریخ آلم بھی دیکھ وقت عبادت خانے سوارنا شروع کر دے لوگ دنیا نہ میری زبان وڑ گئی ایس وقت نہیں مینو حضرت آپ میرے فرمان لگے مرشد امام شاہ رضی اللہ تعالی خاط ملے گی آپ نے فرمائیں یاد رکھی عذاب بھی آ اسلام بھی آ جگہ چمک نہ شباز شریف جان سود پر بھی زکاط ہے یہاں ہر خبیث نزیف ہے میرے دیس بھی کمال ہے یہاں بابرہ بھی شریف ہے نواز بھی شریف ہے خیر کمی شریف <coughs> چیف سیکٹری چھوٹے بند نہیں بہت <coughs> <coughs> مجھے یہ ادا پہلی اے پی آن کے اپنا گھر بنایا پندور لایا نل کا شہر سارے گھر فون والے سب دنیا گھر فون والی ہے بچن گیا دیسی چیزاں لوگ پیے کھانے یورپ کے اندر ہوں آم افواہ لیکن بےمان جو ہے بیمان ہو کل آراد جس رب ارسل رب آداب دین اپنی نہ فرمانی وجہ जो देगा तो हर शाय ग हो बाकी तेरा पखा छू की सोच करण अंग्रेज आख्या हर्ष गर्व हो पासे हो पास मैं क्या मेरा हम पासे तो सब जाए नौज मिल रब ने पिछवाड़ा رب دی کنڈ پیچھو جا پا میرے رب دی کنڈ ہے پیچھو جا پہنا سکے گا چلو یہ چکو پچھا نہ سجے نہ کبھی کچھ آئی لاگا جنوب چاہے گا چاہ جن چاہے گا پہ جہاں بندہ اس کفر نظام مخالف ہوا وہ بچ جائے گا جہاں موافق گا ہمیشہ دو گی چلا ضروری ایک چان دوسری اکن سچی دسو گی چلاو واسطے دو یا ایک کافی ڈرائیور دکھان صحیح سلامت اگے کوئی شہ نہ سوائے مارن چڑیا بابے ہونے اکھا کو شرح تین جنوج پچھو سٹی بیٹھے ترقی میرا نبی اللہ پرمانے آیا چان دین آیا لولہ دو گی نہیں حکومت قوم بتی مرتے پینے بندے قتل ہو گئے جلوس کٹیا بتی نہیں آ رہے بتی نہیں آ رہی مار چلو حکومت میں چویس چویسے کوئی بےچارا باہر گیا کھڑائی ماں خیش قبیلہ ہر شاید چھٹ کے ہوش ٹھکانے کو بار کم پہ جلن جا کیا حکومت پورے نہیں ہوں تو مربن ابدیز نے فرمایا روشنی اسلام ہاتھ آئے پائے आपने आपने निकम्मे। निकम्मे। निकम्मे। खर्चे पूरे नहीं होते घटाओ मैं कम आचार मुसीबत नहीं पा सकता میں لے کٹے تو آنو مگم گھر قوم کو لکا لکا لکا تاکہ قوم بچاری نا دین جو کی رکھو جیڑے بندے لوں ہر کل ہر بندہ کشروت دین دیدہ دیدہ ودیو ہر رضا امکی کریئے واقتی نہیں کردہ مخروف یہاں بھی باؤ ہاں چھے میں آنا آئکے نہیں کادے جی مخروف ہے وہ انا سوراں خرچے کتے کردہ ہاں ہاں ہاں ہاں ڈرائیور چوبی چوبی گھنٹے وہ میرے کو ڈرائیور آئے نے آخر حضرت تیسرا کیا چلاسیڈینٹ کیوں نہ دماغ سو جائے اکا کلیاں ہو چل رہا ہے سیا اگوں آڑی ہے پیرا پییا آگیا ہے اور پٹی دوتے پیجے دو سو کھا فرد ہی چودہ ہے کراچی چودردہ ہے پیا ہوئے بہن چودھ نکمہ سورہ اور حکومت انا بگیا ہے نا نو, کیا کیا نو کی آکھیا ہویا ہے بتا جے انا نو آکھیا ہے خیخش کیتے ہیں اینے چلان کو سندے لے منتھلی دے رہی ہے اینے چلان دا کمیشن ہوتا ہے اینے <coughs> ایمان نان اپنا کمیشن وغا نے لیکن ظلم کیوں ہو رہا گو کیوں برداشت کر رہی قوم کے ہاتھ قوم کے اگے نور کوئی نہیں وہ الو ایک کبوتر تک کوکی پسیا گا. ہوئے گا پانچ جٹ کے بھن چوت نے بال کتنے سکول آ کے اس بھین چوتھا بن جائے بھڑ چوت نو گال کھڑ دیا ہر ایک دی کوشش جو جہاز پھستا ہے وہ کل سی ہوتا ہے اج شکار تن پتر تیرا جدو جاوے گا دسا دن تو بعد وہ شکاری ہوئے گی چلا دو ضروری نے اور دید بھی قائم ہو گئے دید رب اقل د جی اقل رکھی سوگل ہوں کی سکول اقل نیب شرارتی اقل جیڑی رب کی پیتی وہ خرچ جی شیتانی عقل تیز جہیا شرارتیں سکولی سوچتے ہیں قسم خدا سے وہ کدی انپڑا آ نہیں سکتی ہاں پانچ نہیں آ سکتی نیحن نیحن نیحن. <تصفح> تے، تے آ سکتی اقل تھی شکا نہیں اکل جیز تھی وہ دین والی وہ خس جاتی فساد دہشت گردی آج آئی دہشت گردی پر مانت ہے کیمانت جی میں لفظ بولیا جی قوم کی مانت ہے تصاویر دی رسول دی دی رسول تو آنی الشن کرایا کرو سابت قوم کی لانے نامے دمانات لانا فرنگی رسول کیگا بازی نبی نہیں دے سچی کتوں چور نوٹ دے میں جیشکل آئے گی اپنا پیر ہوئے گا موڈا نال موڈا گا جیگا ریچ ہے جی, دا جی دی چوری ہوئی ووٹ دے میم ستی دار چور نا تیرے ناد. جی دی چوری ہوئی ہے وانسی کے پت خدا رسول دین دشمن تو ہے نی ہے دشمن نے جن کو بل گا کیا ہوگا کہنا نہیں हर मुजरिम हर ग्रायम पेशा नोट आखद मेनू दे सची दस अगर वोट लैन आमीदारोरों मेनु वोट दौ मैं हथ कट देंगाटो मेनू वोट दु खेल ला दया बेनबाजीओ मेनु वोट दो मैं बेनबाजीओ नागा اور ملاوٹ والے رشوت والے ہو فلانے ہو سارے دگا بعد ہر جرائم پیشہ ہر برے بندے نو آخر، بی, بی آنو آخر بیبیا آخر نو ووٹ جو تو پردے ٹوپی والے برفے پوا کے اندر بٹھا دیں گے سچی نتی وہ اپنے گھر کی بڈھی ووٹ دے گی دے <laughs> اور کب ووٹ ملتا ہے کیوں ملتا ہے ہر ایک نو کہ حکومت والے ہر مجرم ہوئے کہ ووٹ امانت رسول امانت یا کا آ کے جیون دے سونے لکھنا اکل ملتی جی تابے دار ہو حکومت حکومت فکیر چلن کامیابی لانا ہے ایسی پائی ہے حکومت چل رہی عوام دے رہی حکومت کے پچھے حکومت چلتا فرضی کے پیچھے دے متحدہ کو دا عوام دا مملوک دے. او پاور دے پچھے. فقیر جہاں نے وہ پیر بیٹھے نے وہ حضرت صاحب بیٹھے پتا ہی لگتا ہے پیر صاحب کلے آئے سن مریدا اپنے بال ایک نو سکوے لی جان دیا جہ بابے زندگی آن لگے سب گیس بابے نبی پیچھے سننا سچی گل کر دیں پے نا اپنی اولاد نو چلا جب سکول بال گیا گپریبلہ نے جب دخری تھم آخری سہارا آخری سکون جہاں جی پاکستان دے. پاکستان بالکل گرانا صرف آخری کمیں شیطان خان آخری سار ہے پاکستان سارے ڈگل والے دھیان ڈگن آ رہا می سنبھل کے بیٹھو صرف آخری تھمی کڑی عمران خان صاحب آخری سے پاکستان کا سب نے آ نواں بندہ ویستے لائیے آپ نے فرمایا یار ایک ہو گیا چڑیا گنجے چنعے پیپل پارٹی چی وہ فلانے چالی تو یہ قوم ہی ہے جہاں بھی پہلا پینٹ سال چونتی نکلی چون بھی جدو بیٹھی بیٹھے بھی چونا نالے پرانے یاد بدلو چونا سونی گا چنا بدلو تے پھر بندہ نواں نہیں تو پچھلیا مشورہ مشورہ مشورے دن چنگے ہونے بندے थे. بے وقوف بندہ بھی کامیاب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے کیوں جی دس بندے سیانے اگر مشورہ دے جا لیا وہ بےف ہوگا کسے مولا علی نوچیا مولا علی پچھلے ترابی خلافت خلیفے کی جریب تدنیہ کا شکار ہو گئی یہ مشورہ دے نا ناکس بنے اور جی مولا علی جیسا شک مشورے دل والے نا مشورے لے, لے, لے بدلتا ہے اسلام باد مشورے دل والے لا دوسرا لانتی कलर तो लैके काफिर तक नशे तो लैके काफिर तक सारे वोट पाते इस्लामिक शर्त मशवरा देा अमानतदार हो दयानतार हो तरह का हो मशुरा जो अगले ना वे अपने खिलाफ जाता होमयाबी होंगी परहेजगार, शरीयत दा कंड़ा ते ते फिर चुनी मैं वे परेजगार शरीय समझ नहीं लगी दे। इस वास्ते इकबाल आता है वो बरो, उठा कर اقبال ہر تھانگی خدا دی دے دی کیوں نہیں کہ من دے؟ من دے نہیں اقبال جو فرماند ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے گئے ممبری صدارت दूसरे लफ्जा दस फंदे खड़े ने फे जा लगके खड़े हैं बंदे आ انہوں نے آخیا کہ ہاں جی دسا بھی تو ایک بندہ چڑو جہاں مرضی چڑوا دو چنگا لگ جا چاہیے دس بگیال کھڑے خوش ہو پابندی نہیں لے حضرت اضرت باد دین جی دی کتنا سمجھو یا جمہوریت نو اسلام کا ایسا کرار دے جو گے جمہوریت کو ماننے والا کافر ہے مشرق ہے اور اسلام سمجھ. سے خارج ہے اسلام کی خدمت کا کرے گا کیوں بہت بھی بات سمجھو جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے عوام کی حکومت سنو اتنا تھا ایک وضاحت کر دینا انگریزوں کا کتنا نظام ہے ظالمانہ کافرانہ دنیا میں دنیا میں کافرانہ ظالمانہ نظام کتنے ہیں اور اسلام کے نظام کتنے ہیں کون سا ہے سمجھا دیا جی بے شک. بے شک بے شک چار نظام ہے کار کے غیر مسلموں کے صدارتی ایک مارشاء اللہ جی فوج کی جائید جو مرضی کرے کھٹی لوگ یہ دوسرا نظام ہے تیسرا نظام ہے جمہوری عوام کا عوامی حکومت جمہوری حکومت عوامی جدھر چوکھے وہ جانے قانون نظام وہ چل جائے صرف کثرت دیکھی سمجھ نہیں آ رہی ایک شہشایت ہوں سعودی عرب دل پرتا نہیںارجم چارجم چارج فلانا جی شاہ فیصل مریا تو ہوں فلانا شہن شاہ بن گیا فلانا بادشاہ بن گیا فلاں وہ ٹبر چو باہر ہی نکلتی ٹبر چاہیے کم نے سارے کافرانہ ظالمانہ تے یہودیاں تے لانٹیاں بھی اسلامی نہیں رہ کیوں اسلام کا نظام ہے خلافت ہے آمنौ آمنौ اسلام کا نظام ہے خلافت کی صدارتی نظام میں چدر بھی چل فوجی نظام میں جھوٹ بھی چل رہی نظام میں ایک لانٹی کی چلی شہم شاہ کی جمہوری نظام میں عوام کی چلی خلافت کے نظام میں خدا کی سارے سارے تحقیق جگہ حضرت صدیقیت پر خدا کا پا آپ فرماتے ہیں اگر میں رسول اللہ کی استفاد کروں تو میرے پیچھے چلو اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو حضرت عمر کہتے ہیں چارو اگر میں غلطی کرا تو ٹھیک کرو گے خبردار پورا گراہ کیوں گلو چیڑیا ادھر کو چاند نبی فاروٹ کر اصل تھی آپ پیچھے غلط ہو جانا گی تلن والے یہ نظام کہنا ہی پتہ نہیں خلافت اللہ دے دو طریقے جہاد جمہرینے والی کوئی حکومت جہاں لے کے ٹر جانے سمبلیت جدھر چوکھے لاکھو کی حکومت مطلب جمہوریت جی میں بال آ گے بال واقع گندے انڈے کڑی رکھو بچے جمنگ جی جمن گے تو لگا جے نکلے گا تو عمران خان ورگا تو سب گندے اڈیا کی پیداوار ایک بات آپ اٹھا کر اکبال لڑکیاں پڑھ رہی ہے مد نظر ودے مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر رہنے کا کھڑے پردہ اٹھا سیم تھا اکبر سو سال پہلے بے وقوفا اپنی بولے روڑیاں نہیں بنتی جب سخت ہوں پھر بنتی ہے سختی جی گاڑا پن پہ ہے کرنے ہاتھ نالی بنا سیا ہوں ہیا گئی مت ہاتھوں نکل گئی لانتیاں آخو سکول شیر لکھ لین سکول تو باہر کیوں یہ تماسی دیں بال مثلا بندہ دلیری کا نام مرد کے نامری جا خا ہے بولتے عورت ہزار ہوقی نہیں ہو سکتی باقی گل ٹھیک تا کر کے, کے جیڑی جیڑی سکولنا ہے وہ تو جناب اپنے پیوں نو گھیر پہ ڈی تھے کرنی پڑی ہے تینوں اک پھیرنی پڑتی ہے جدھر جدھر جائے گا وہ پچھو پچھو جی مرضی آواز کٹو گی نہیں تو سپیکر خیر شہری چیری ہے جی بس جی تھے بڑے بکبا اللہ فرمند ہے عمرے توانے میری بیٹی پڑ گئی بصیرت پہ رکھنے والے بندے نے مر آدھے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن عورت عورت ہی نہیں رہتی نازن غیر عورت عورت ہی نہیں رہتی کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر بہت ہوا ہونا حضرت چلے گئے سامنے فرما دیں دو کھڑے سال بند آپ فرما دیں یار دو بند قرآن سارے قرار پکڑو بی اپنے مرداں کے اگے جانا سن تو سر ہر کت کر آپ فرما قرآن ہے یا قرآن کو باہر انہیں آپ قرآن اتھا. آپ نے فرمایا یہ اپنے سکول وڈے بورڈ آ جات لکھا کر لکھے و ربران کچھ نوش نو نہیں لانتے جن لکھو اسلام تو پر مطلب سامنے بدماشی ہے یاسی خلاف گل ہے وہ پاسے وہ کرو تو دہشت کر دیو پولیٹیل بدل سیاسی سیاسی بدل دنیا مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرنا بریلیا گئی ملا دیکھو ٹوپی <تصال> <tosilm>. لے بیٹھا جنہیں کسی سوتھ پوری نہیں پائی سوپی ہے چوبری صاحب برما ہے وہ ادھر ہلکا بگار دیا بچہ تینوں کی پتا میں بلا چوپی اگل کھیسی اتو بارہ چیا مری گاس تک پیٹ دے سب تھوڑا جا میرے بچے نا نانا پوچھنے لگا کہ پتو یہ سیاست نانا جی سیاست یہ کریے ہو لا پی کلی مر گئی قوم جتنا فراڈی ہوتا ہے بخاری شریف میں آیا جائیے بنی اسرائیل ہو ملم پیا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے حفاظت کرنی یا نبیا شیل کرنی میں تین اکبال بلیس کے مجلس شوہرا آخو شوریا نا سگونی شوریا نو آگو اقبال دی مجلس شوہرا تو لکھ دو پڑھا دو بچوں اقوام سے آپار صدر بن ہے صدر میں پہلا مشیر دوسرا مشیر تیسرا مشیر چوتھا مشیر پنجواں مشیر اٹھ کے مشورے دیتے تھے سارا آئے ہوئے آئے ہوئے آئے میرے نکونگڑے ہو میرے مشیر میں صدارتی میں سرمایہ نظام یورپ دا یورپ دا سرمایہ دارانہ نظام ہے مطلب جیت کٹی چڑک تر جا چکے ہوں ضرت کسی ٹونڈ چکن کیستا چور پھر ہر بندہ اسی کی رکھنے سمجھ اس چانسی نے باہر چوری ڈکیٹی دا نظام قائم کرا کے لوگ مجبور کیا بینک پیسہ کٹھا کرنا ہو جانے سرمایہ دار گلے جی عوام فیکٹری سارے مجبور ہاتھ ہوں اس ایک لانتی چل رہا ہے وہ قوم چلتی ہے سبزیاں ویچے ٹوکرے دوڑے کسی شہد نہ فوٹو دیتی فیکٹری والے آئی ڈی نکلے وہ ہوتی ہے کہ نہیں بولوار جگ نے اپنے پیو دے پیو دے اپنے پیو ددے اسی طرح تک گل چلی گئی بدل گا سمجھایا پتر صرف روزی کمائی دی کسی کا دیت نہیں ویچی آ جاتا. بھائی اگر دولت کمانی لانی کرنا ہوگا کہ ادھر سے چیز بیچو ساتھ ادھر سے دن بیچو دن کے ساتھ بیچو دو, دو چیز وکے گا تو بہت پیسہ آئے گا کمائے گا پراڈو لائے گا جت جہا بچارا دس کلے بنایا جو مرضی گڈیا بنا ہے بالکل بالکل بالکل میں کیوں آیا اس پاس چیتا میں مجمے سے بہت صدارتی خطبہ اشاعت کرتے ہیں نوی دن خلاف ہے جانتا ہوں سرمایاداروں نظام یہ سرمایہ دارانہ میں گل کر رہی ایسا. سرمایہ نظام دار انگلش کہہ دار سرمایہ دارانہ نظام ہے بڑا ہی مضبوط ہے مینو کچھ رول ساڑے اس طرح کے نظام سوشلزم سوشلزم روٹی کپڑا اور مکان تو میرا ڈر کوئی نہیں میرا سرمایہ دارانہ نظام ختم نہیں ہوتا میرا اور میرا فلانے کا ڈر نہیں ملو میرے مسلمانوں کو بھی ڈر نہیں مینو ایک خطرہ ہے کدی نہ کدی مسلمان میں شیتاندار طرح گول ہو جانا جو دنیا جانتا ہوں میں قرآن نہیں آو آو آو ہے وہی شرما جڑا میرا ہے, ہے وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کدی ہاں اصر حاضر کے تقاضا ہے لیکن نو دور میں جی لگتی ہے بندہ مجبور ہوتا ہے تال نہیں سکتا یہ نظام جا میں بنایا نبی شرح اس نظام ناج بک واگو چمڑی کھڑی جی کوئی پتہ نہیں نبی شرح کس لیے آ جائے نظام جو جائے رہا کر کے نبی شرح پتے فٹ اس قوم دے اگو نبی شرح ناستے اس قوم نبی شرح تو ہافل رکھنے ہزار تنظیم تاریخ بنا دیں پڑھو نماز پڑھوی کا کل میں پڑھو یہ کہتا ہے پڑھو نظام وہی کوپر فرنگی ہے بس ٹھیک ہے امریکہ کنگ ہو گیا کسی کو کچھ نہیں کہتا مکے والا بھی کتنے لکھا تو خدا پیڑا گھر کری سوائے چالیس کچھ نہیں لگتا دا ہر شوبا سمجھایا سچی رکھو پردے کی گل بھی ملا نے کیوں سن دے مرا سبزی کھڑے ممبر رسول چاہ پانی کا میٹھا تیل لا دے آخر آخیا سرکار میٹھا بھی تیل آئے گا پتی تیل آئے گی جہاں آڈر تیری مرضی کا پیسہ دال فرائی کرائی کردے چڑھ جا اگو تیری مرضی کا سودا دیکھ دے شیر فلا رہے شیران چلیا ہے خدا دا بندہ رسول. گال حکمت ہے رسول چاہ پانی دا پتا نہیں مرے سولی آئی جی حق کا کھے گا چڑھ جائے گا سمجریائی اقبال نشیرے ہیں رقابت علم و غلط بھی نہیں ہے یہ اللہج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا شیر نساد لفظ میں تو آپ سمجھا جاتے سمجھ نہیں آ رہی شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان اور کوئی وہ سن باندھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے صحیح ہے صحیح کے વિચાર گیا قط قط پتہ نہیں کیا ہے کتن گرا